آگے بازر بے بےسباتی دنیا اور بقائے آخرات کی تمثیل کلی بے بےسباتی دنیا اور بقائے آخرات تمسیل کلّی یہ تمثیل کلی پہلے بھی پڑھ چکے ہو بے بےسباتی دنیا پہ یہ ایسے ہے نا اللہ تعالی آسمان سے بارش برساتے ہیں یہ کھیت کی باڑیاں اگتی ہیں یا نہیں تو تمہیں خوش لگتی ہیں یا نہیں تو چاند دن کے بعد یہ خشک ہو جاتی ہیں جیسے گندوں وغیرہ کو دیکھو ہاں پھر اس کو کاٹتے ہو اس کا بھوسا موسا اڑتا پھر رہا ہوتا ہے جو چاند دن کی بہار ہے اس کے بعد ہے وجود ان کا یہی ہے یہ سبات یہ دنیا کیا جیسے میں نے بتائی تھی وہ فن لینڈ مس مرزم کے تماشے والی ہاں ایک دو منٹ کے لیے بادشاہ گیا باندیا دیو دیو دیو اور بیان کرو ان کے لیے حالت دنیاوی زندگی کی مثال یہ بھی صرف پانی کے کہ اتارا ہم نے اس کو آسمان کی طرف سے بس گنجان ہو کے نکلا بس سبب اب, اب اس کے سبزہ کس کا زمین کا چند دن سر سبز رہا اس کے بعد وہ کٹائی کرتے ہو یا نہیں تو بھوسا بن جاتا ہے نہیں بنتا پا ہو جاتا ہے چکنا چور اڑاتی ہیں اس کو ہوائیں اور ہے اللہ ہر چیز کے اوپر کا ان کو پیدا کیا پھر بھی قادر ان کو بڑھایا پھر بھی قادر ان کو ختم کر دیا پھر بھی قادر کا دل کے نیچے پنا ایجاد پیدا کیا ترقی دی اور پناہ کر دیا المال والبنون نتیجہ یہ نکلا کہ مال اور اولاد یہ یعنی رونا خیب دنیاوی زندگی کی لیکن باقی رہنے والی نیتیاں بہتر تريں نزدیک رب تیرے کے بيد بار کے اور بہتر بےت بار اميد كے يہ باقى رہنے والى نيکے کب ان کا ثواب ملے گا يوم من سير جب پہاڑوں کو ہم چلائیں گے قیامت آئے گی تو اس وقت مومن اچھا بدلہ پائیں گے اور کافروں کے ليے ڈراوا ہے اس ليے فرمايا تكفيف وقرى جس دن کے چلائیں گے ہم پہاڑوں کو ابتدا پہاڑ ایسے چلیں گے چل چل کے ختم ہو جائیں گے پھر زمین کا ہو جائے گی او بالکل صاف سٹیل میدان چلائیں گے پہاڑوں کو اور پھر دیکھے گا تو زمین کو کھلا میدان اور اکٹھا کریں گے ان کو میدان حشر قائم ہوگا پس نہ چھوڑیں گے ان میں سے کسی کو اور پیش کیے جائیں گے اوپر رب تیرے کے صف بنا کے میدان حساب میں جو کال الحم کہا جائے گا ان کو البتہ اے ہو تم ہمارے پاس دوبارہ جیسے پیدا کیا تھا پہ پہلی دفعہ بلکہ تم نے تو گمان کیا تھا دنیا میں کہ ہرگز نہیں کریں گے ہم واسطے تمہارے وقت یادے کا لوٹانے کا موعدہ منا وقت مقرر یادے کا یعنی لوٹائیں گے نہیں ببوزیا کتاب کیفیت حساب لکھیں لکھے رکھا جائے گا نام نامال دیکھے گا تو مجرمین کو ڈرنے والے ان امال سے جو اس کے اندر لکھے ہو گئے ڈرے گے پھر جب سامنے آئے گا نا نامال تو کہیں گے یا ویلتنا اے ہماری بربادی کیا ہے واسطے اس نام نامال کے نہ تو چھوٹا, ہے چھوٹا گناہ نہ بڑا مگر محفوظ کر دیا اس کو لکھ لیا اور پائیں گے اپنے تمام امال کو حاضر اور نہیں ظلم کرتا رب تیرا کسی ایک پہ اپنے امال اختیار سے کیے وائز گل نال ملائے کا میرے بہتر پہلے تھن المال والبنون بنون و تو حیات دنیا یہ مال اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہیں اس پہ لوگ غرہ ہو کے حق کا کیا کرتے ہیں انکار کرتے ہیں اور ان کو غرہ کرنے والا گمراہ کرنے والا کون ہے شیطان ہے اس لیے عداوت شیطان کا بیان شیطان کی عداوت قدیمہ تو ہمارے اب آدم سے چلا رہے بہمان شیطان کی عداوت قدیمہ جب کہا ہم نے فرشتوں کو سیدھا کر آدم کو انہوں نے سیدھا کیا مگر ابلی سنا کیا یہ تھا جنوں میں سے پس نکل بھاگا ان امر انربے اپنے رب کے حکم سے نکل بھاگا وہ تو بھاگ دیا لیکن تم اس کے ساتھ یاری رکھ رہے ہو کیوں رکھ رہے ہو تمہارے باپ سے دشمن ہے کیا پت بناتے ہو تم اس کو اور اس کے چیلو چانٹوں کو یا سے مراج کیا ہے اس کے چیلے چانٹے ورنہ کہتے ہیں شیطان کی اپنی اور آدنی اور کیا بناتے ہو تم اس کو اور اس کے چیلے چانٹوں کو یار سوائے میرے حالانکہ سارے تمہارے دشمن ہیں برا ہے واسطے ظالموں کے بدال یا بدال اچھے برا ہے, ہے. وہ اللہ کے ساتھ یاری نہ لگی شیطان کی دال آئی ہم نہ حاضر کیا تھا میں نے ان شیطانوں کو وقت پیدا کرنے آسمانوں کے زمین کے نہ وقت پیدا کرنے خود ان کی جانوں کے اور نہیں میں بنانے والا ایسے گمراہ کرنے والوں کو مددگار ازود کہتے ہیں و بازو ویسے مجھے مددگار کی ضرورت نہیں لیکن یہ تو گمراہ کرنے والے ہیں خاص طور ان کو میں اپنا مددگار کیوں بناتا کہ ان کو تم شریک کر رہے ہو میرا چاہیے کہ میری فرم برداری کرو اور ان کی کہا مان رہو بجاؤ میں یقل ہو تخویف جس دن کہیں گے اللہ تعالی پکارو اپنی مدد کے لیے میرے شرکا کو اللہ دین تم جن کے متعلق تمہارا گمان تھا کہ یہ میرے شریک ہیں وہ پکاریں گے ان کو پتا ہم جواب دیں گے پل نہیں جواب دیں گے واسطے ان کے اور کر دیں گے ہم ان کے درمیان آڑ ادھر کہتے تھے نا ہم مدد کریں گے وہاں آڑ آ جائے گی آڑ کا معنی وہ نیک لوگ جو ہیں بحث میں چلے جائیں گے عام طور پہ نیکوں کو پکارتے ہیں نا پیروں کو بزرگوں کو یہ دو رکھنے اور دیکھیں گے مجرم نار کو پہ یقین کر لیں گے کہ وہ اس کے اندر گرنے والے ہیں اور نہ پہیں پائیں گے ان سے پھرنے کی جگہ والا کا بالکل شیطان کے چکر سے بچنا ہے تو کس کے ساتھ دل لگاؤ قرآن کے ساتھ جامعیت ترآن کا بیان ہم نے طرح طرح سے بیان کیا اس قرآن کے سر واسطے لوگوں کے ہر عمدہ مضمون میں کو مسال ہر عمدہ مضمون قرآن میں ہر عمدہ مضمون ہے لیکن انسان بڑا جھگڑالو ہے انسان کیا ہے نہیں مانتا حق پہ نہیں آتا شکو معاندین لکھو وکان الانسان اور ہے انسان اور ہے انسان تمام چیزوں سے زیادہ جھگڑنے والا اکثر شعر ان اکس کے ساتھ جدل لگے گا اور ہے انسان تمام چیزوں سے زیادہ جھگڑنے والا کوئی جھگڑتا انسان ہے جانور جھگڑتے ہیں تمہارے ساتھ وما من انا ز اور نہیں روکا لوگوں کو اس بات سے کہ ایمان لائیں جبکہ کہ آ گئی ان کے پاس ہدایات اور معافی مانگتے رہیں رب اپنے سے ایمان اور استغفار غور کرنا ایمان اور استغفار سے کون سی چیز روک رہی ہے اللہ انتا ہوں یہ انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس بھی پہلے لوگوں کا معاملہ آ جائے عذاب لیکن عذاب کے وقت ایمان بہت بار ہوگا یہی یہ ہے لج ہے یعنی اب جو ایمان نہیں لاتے استغفار نہیں کرتے اس انتظار میں ہے کہ ہمارے اوپر پہلے لوگوں کا طریقہ آ جائے پہلے لوگوں کا معاملہ کیا تھا عذاب لیکن جب عذاب آئے گا استحال مفید ہوگا اب مانا سمجھو اور نہیں روکا لوگوں کو اس بات سے کہ ایمان لائیں جب آگ ہی ان کے پاس ہدایت اور معافی مانگتے ہیں رب اپنے سے اور کسی چیز نے روکا اللہ کیا ہوم مگر اس چیز کی انتظار نے یا انتظار کا لاز مقدر ہے مگر انتظار کر رہے کہ آج ان کے پاس معاملہ پہلے لوگوں کا عذاب کا استیصال عذاب استیصال جڑ نکل جائے یا آئے جے ان کے پاس عذاب مختلف صورتوں کے اندر آمنے سامنے پہلے عذاب سے مراج گئے ہے سننا سنت والی استیصال کس کو کہتے ہیں بالکل جڑ نکل جائے یا آ جائے عذاب مختلف صورتوں میں مختلف صورتیں یہی ہیں کہ بالکل جڑ نہ نکلیں جیسے طوفان ہے بیماری ہے کہاتا ہے یہ وما نرسل ازال شبو شبو کہ انبیاء عذاب لائیں ہم جو نہیں مانتے تو عذاب لائیں پر میں نہیں بیچتے ہم رسولوں کو مگر مبشر و منظر بنا کے باجل اور جھگڑا کرتے ہیں یہ کافر لوگ ساتھ بات کے تاکہ مٹا دے ساتھ اس کے حق کو اور بنا لیا انہوں نے میری ایتوں کو اور اس عذاب کو جس کے ساتھ جرائے گئے مذاق کیا ہوا کے کرتے ہیں وہ من اضلاع اور کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو نصیحت کیا جاتا ہے اپنے رب کی ایتوں کے ساتھ لیکن منہ مو موڑ لیتا ہے اور بھلا جاتا ہے ان امال کے انجام کو کہ قدمتی اس کے دو ہاتھ جن امال کو مقدم کر رہے ہیں بھیج رہے ہیں اس کے انجام کو بھول جاتا ہے اپنے امال کے انجام کو انا جالنا اللہ تماسبت یہ بھی قرآن سے کیوں منہ مو... مو موڑتا ہے اور اپنے انجام کو کیوں بھلایا ہوا ہے اس لیے ان کے دلوں پہ کیا پڑ گئے ہیں پردے دے ختم کل یہ اللہ تماسبت کی بے شک کیا ہم نے ان کے دلوں کو پر دے اس سے کہ سمجھیں اس کو اور اس کے کانوں کے اندر بوجھ ہے دو اور اگر بلائے تو ان کو ہدایت کی رب تو ہرگز گرد نے ہدایت پا سکتے بالکل باقی سوال پیدا ہوتا ہے جب ہدایت پہ نہیں آتے تو فوراً گمراہ کر فوراً تباہ کر دیے جائیں کیا کر دیے جائیں فوراً تباہ عذاب آ جائے فرمایا اللہ تعالیٰ درگزر کرتے ہیں محلت دیتے ہیں ہو سکتا ہے سمجھ جائیں کہ سبب تاخیر عذاب لکھو آئی محل مجرمی رب تیرا در درگزر کرنے والا ہے غفور منا کوئی کافروں کے لیے بخشش ہوتی ہے در درگزار رب تیرا در درگزر کرنے والا ہے سہ رحمت کا ہے اگر گرفت کرتا نہ ان کو بس سبب ان کے مال کے تو جلدی کرتا ان کے لیے عذاب ب الم مع بلکہ ان کے لیے ایک وعدہ معین ہے عذاب کا یا قیامت کا ہرگز نہیں پائیں گے اس کے آگے جائے پناہ تل قل تخویف تخفیف اگر نمونہ دیکھنا ہے عذاب کا تو دیکھ لیں یہ بستیاں ان کے سامنے ہیں حالات کیا ہم نے ان کو ایک قوم آج سمود وغیرہ جب ظلم کیا اور کیا ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے وہ بھی ایک وقت معین تھا ان کے لیے واحد کالموس علیہ فتح یہ قصہ پہلے دعوے سے متعلق پہلا دعوی کیا تھا عالم الغائب کون ہے جی اللہ خا اس کے متعلق ہے پہلے دعوے سے حضرت موسا علیہ السلام بھی جی تقریر کر رہے تھے اور قوم کو تقریر بڑی پسند آئی تقریر دل پذیر تھی اللہ کے نبی کی ایک آدمی کھڑا ہو گیا اس نے عرض کیا موسا یہ بتا دنیا میں تجھ سے کوئی بڑا عالم ہے موس علیہ السلام نے کہا, نہیں بات انہوں نے صحیح کہی یا نہیں کہی کیونکہ موس علیہ السلام صاحب شریعت صاحب کتاب رسول تھے ان سے بڑا عالم کوئی نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ جواب پسند نہ آیا اگر کہ صحیح تھا اللہ کو یہ پسند آتا کہ یوں فرماتے اللہ عالم کیا فرماتے بھئی تو جو کہتا ہے کہ تجھ سے بھی بڑا عالم ہے اللہ عالم اللہ بہتر جانتا ہے ہو سکتا ہے مجھ سے کو بھی بڑا عالم ہو تو اللہ تعالیٰ نے منہ علیہ السلات و کی تعدیب کے لیے پھر فرمایا کہ ایک آدمی ہے ٹھیک ہے تیرے پاس علم شریعت کا ہے لیکن بعض امور کے اندر اس کے پاس کیا ہے علم ہے تیرے پاس علم نہیں ہے تنجتے معلوم ہو جائے ایسے آدمی ہیں کہ بعض علم ان کے پاس خاص مجھے نہیں ہے ویسے مسئلہ یہ ہے کہ حضرت موسا علیہ السلام خضر سے بہت بڑے عالم تھے کیا یوں نہیں کہہ سکتے کہ خضر بڑا عالم تھا حضرت موسا بہت عالم تھے کوئی اصل علم علم شریعت کا ہوتا ہے یا دوسرے مجھے جوتا سینا نہیں آتا جوتا سینا کہ جو موچی جوتا سیتے ہیں مجھے جوتا سینا نہیں آتا تو آپ کہیں استاد جی واہ وا آپ آب سے تو موچی بڑا علم ہے اس کو جوتا سینا آتا ہے تو اس کو جوتا سینا نہیں آ ٹھیک ہے تو حضرت خزر علیہ السلام کو تکوینیات کا علم تھا کس کا کہ جہان میں کیا کچھ ہو رہا ہے وہ کوئی خاص علم نہیں ہوتا اصل علم کا ہوتا ہے شریعت کا علم ہوتا ہے علم شریعت کا اسرار شریعت کا علم ہوتا ہے ایک آدمی ہے پڑا ہوا نہیں ہے لیکن خدا کی قدرت اللہ تعالیٰ کسی طریقے پہ اس سے کرامت ظاہر کر دیتا ہے کہ اڑتا ہے آئے ان پڑھ لیکن بزرگ بن گیا نیک بن گیا کرامت ظاہر ہو گئی اڑنے لگا اب تم یہ بتاؤ یہ جو بزرگ اڑ رہا ہے کہ عالم سے اس کی شان بڑی ہے کیا غلط ہے عالم کی شان بڑی ہے چاہے عالم اڑے نہیں بیٹھا رہے اس کی کوئی شان بڑی نہیں تو حضرت علیہ السلام کو امور تکوین تھا حضرت نے شنوایا, عرض کیا کہ کہے اس کو میں کیسے ملوں فرمایا مجمع اور بحرائن پہ ملنا ہے جہاں دو سمندار مل جاتے ہیں یا قریب قریب ہو جاتے ہیں وہاں ملاقات ہوگی عرض کیا پھر ہمیں کیسے پتا چلے فرمائی مچھلی تال لے مچھلی تال اس دو اس کو ٹوکرے نظار دو اس کو کھاتے بھی جاؤ جتنی کھاؤ گے ثابت ہو جائے گی جہاں مچھلی زندہ ہو کے تڑپ کے سمندر کے اندر چلی جائے وہاں میرا وہ بندہ مل جائے گا اس کا نام فضر ہے اس کے پاس رہ کے دیکھو امور تکوین یا کا اس کو کیا ہے چل پڑے گی جی موسا علیہ السلام یوشا بن نون کو لے کے چل پڑے ایک جگہ پہنچے وہ پتھر تھا اس کے اوپر موس علیہ السلام سر رکھ کے سو گئے رات کا ٹائم تھا خدا کی قدرت اس پتھر کے نیچے کوئی چشمہ حیات تھا جس کے پینے سے زندگی آ جاتی تھی چشمہ حیات کا اثر جو پڑا نا تو مچھلی کے اندر کیا آ گئی زندگی آ گئی آ مچھلی تڑپ کے کہاں چلی گئی سمندر کے اندر وہ جائیں چلی جاتی تھی نا وہ پانی جو ہے برف کی طرح ٹھنڈا ہو جاتا تھا اس کی طرح جم جاتا تھا ایسے سرنگ اور سڑک جگہ بنتی ہے نا اس طریقے سے لیکن جب جا گئے تو حضرت موسا کو پتہ نہ سکے حالانکہ وہی مقصود تھا نا. اللہ نے فرمایا جہاں مچھلی زندہ ہو جائے وہاں بندہ ملے گا آگے چلے جی پھر ایک دن ایک رات آگے سفر کیا دوسرے دن صبح کو کام سلام نے ارے وہ ناشتہ لائیے بھوک لگی ہے بہت انہوں نے کیا حضرت ناشتہ کیا تو مچلی باز دن کیا ہے بندہ وہی تو مقصود تھا ہمارا پھر واپس آ گئے پاؤں کے نشان دیکھتے ہوئے وہ نشان دیکھتے دیکھتے وہاں پہنچے وہاں ایک آدمی سویا ہوا تھا سفید چادر اوڑے ہوئے ہوں علیہ السلام نے کہا السلام علیکم اس اس نے کہا این السلام فی الارض زمین میں سلام کہاں سے آ گیا یہاں تو کافر لوگ رہتے ہیں انہوں نے کہا میں موسا ہوں سلام کرنے والا اس نے کہا موسا بنی سر کا موسا بنی بتائیے حضرت کیسے آنا ہوا اللہ کا حکم ہے آپ کے ساتھ رہنا ہے کچھ نہ کچھ آپ کے جو علم کے فیض ہیں وہ حاصل کرنا ہے پر مرسا تو میرے ساتھ نہیں رہ سکتا ہماری باتیں عجیب غریب ہیں تو ضبط نہیں کر سکے گا یہ نہ ہو کہ میرے اوپر تو ڈنڈا چلا دے ہے انہوں نے آج کیا نہیں ضرور رہوں گا انہوں نے کہا اچھا رہتا ہے تو تو سوال کبھی نہ کرنا کسی چیز کے بارے میں اس کے اوپر بزرگ لکھتے ہیں کہ آدمی کسی کا مرید ہو نہ شاید کا اس سے سوال نہ کرے بظاہر شعب سے اگر ایک بات دیکھے یہ سمجھے گا کہ غلط ہے لیکن ایک دو دن کے بعد پتہ چل جائے گا یہ کیا ہے صحیح ہوگی شاخ ہو کامل آ, پلٹو پلٹو شاید نہ ہو <laughs> یہ آج کل کے پیرانے طریقہ بنے ہوئے ہیں کامل شاخ ہو تو اس کی بات پہ اترال نہ کرے چپ ہو کے رہے ایک بات آج غلط ہوگی کل کیا ہو جائے گی اس کی صحت تمہارے سامنے آ جائے گی اچھا جی آگے پھر وہ سفر ہیں میں بتاتا ہوں دیکھو جی یہ قصہ کس سے متعلق ہے جی آہ. اور جب کہا موسا علیہ السلام نے اپنے خادم کو حضرت یو علیہ کو یو شاہ علیہ السلام لا ابراہو اسیرو لا ابراہ کے بعد اسیرو مقدر ہے میں ہمیشہ سیر کرتا رہوں گا یہاں تک کہ پہنچ جاؤں دو دریاؤں کے پہ کہ دو دریا کون سے ہیں سمندر بحر فارس اور بحر روم بحر فارس اور بحر روم یہ بالکل ملتے نہیں لیکن قریب قریب آ جاتا ہے ان کا فاصلہ یہ تو حضرت قطع فرماتے ہیں کہ یہ مراد ہے بحر فارس بحر روم اور بعض حضرات کہتے ہیں بحر اردن اور بحر قلزم اور بھی اقوال ہیں میں نے مشہور اقوال کیا ہے تو دو سمندروں سے مراد کون ہے بحر فارس بحر روم نمبر ایک یہ بالکل ملتے نہیں قریب قریب ہو جاتے ہیں اور بعض کہتے ہیں بحر اردن بحر قلزم اچھا جی دو دریوں کے ملاب پہ پہنچ جاؤں یا چلا جاؤں گا میں زمانہ درا پر جب پہنچے مجمع بہن ان دو سمندروں کے ملاب پہ بھول گیا اپنی مچھلی بس لے لیا مچھلی نے راستہ اپنا سمندر کے اندر سرنگ لگا کر زندہ ہو گئی اور سرنگ سمجھتے ہو جہاں چلی وہ پانی کا بنتا گیا برف کی طرح پک ڈنڈی پلمبا جاوزا جب تجاوز کر گئے ایک دن ایک رات آگے چلے گئے تو فربایا انہوں نے اپنے غلام کو لیا ہمارے پاس ناشتہ ہمارا البتہ کی ملے ہم اپنے اس سفر سے بڑی تھکان آج کی منزل میں ہمیں بڑی تھکان ملی کال آرائےتا کہا دیکھا تو نے آرائےتا تعجب کے مقام پہ ہے کس مقام پہ یار عجیب بات ہوئی اس کا من کیا ہے عجیب بات ہوئی جب جگا لی ہم نے تیرا پتھر کے آگ سوئے تھے تو میں بھول گیا مچھلی کو اور نہ بھول مجھ کو مچھلی مگر شیطان نے کہے کہ یاد کروں اس کو اور بنا لیا راہ اپنا بھی سمندر کے عجیب طریقے سے وہ سلوک بناتی گئی کہا موسا علیہ السلام نے یہ تو وہ مقصود تھا جس کو ہم طلب کر رہے تھے بس لوٹے اپنے قدموں پہ نشان دیکھتے ہوئے کاسا سامنا نشان دیکھتے ہوئے واپس آئے نا اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے بس لوٹے اپنے قدموں کے اوپر نشان دیکھتے ہوئے اپنے پاؤں دیکھتے ہوئے واپس آئے پوا جا دا اب دم میں نے ابھی عرض کیا ہے نا کہ وہاں ایک آدمی سویا ہوا تو چادر سفائے دوڑے ہوئے یہ خزر علیہ السلام تھے آپ تو کہ نیچے گا دیکھو خضر خاص واد خزر علیہ السلام خضر ان کا لتاب ہے جہاں بیٹھتے تھے نا وہ جگہ سبز ہو جاتی تھی اس لیے خضر کہتے ہیں اس کو ورنہ نام ان کا بلیا بن ملکان کتابوں میں تفصیلوں میں لکھا اور نام بلیا بن ملکان اب خضر کے متعلق بعض کہتے فرشتہ تھا لیکن یہ قول کبھی نہیں انسان تھا پھر انسان ہو گئے آیا ولی تھا یا نبی تھا کیا تھا تو بہرحال ان کے حالات سے معلوم ہوتا ہے صرف ولی نہیں تھے کیا تھے نبی تھے تو کہ اللہ کے حکم سے قتل کر دیا لڑکے کو نبی کا کام ہے ولی کا ہے تمہار تھا بھی انسان اور کیا تھے نبی تھے لیکن ان کے پاس علم شریعت تھا یا علم تکوینیات کا تھا کہ جہان میں کیا ہونا یہ باقیرہ خضر زندہ ہیں یا فوت ہو گئے دونوں قول ہیں خود ہمارے علماء دیو بند کے بعض کہتے ہیں مر گئے ہیں بعض کہتے ہیں زندہ ہیں اور جو کہتے ہیں مر گئے ہیں وہ حضرت سید احمد فرماتے ہیں اپنا مجد ثانی کہ مجھے مل حضرت خضر علیہ السلام مثالی شکل کے اندر شکل کے اندر ان کی روح متبسل ہوئی اور میرے ساتھ ملاقات کی مجدد ثانی فرماتے ہیں میں نے پوچھا خزر تو زندہ ہے مر گیا ہے کہنے کہ مر گیا ہوں میں نے کہا لوگ جو کہتے زندہ ہے تو خزر نے کہا دیکھو میں تجھ کو ملا ہوں یا نہیں ملا یہ میری روح مثالی شکل کے اندر آ کے لوگوں کو ملتی ہے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ زندہ ہے جیسے میں تجھے ملا مثال اسور مجدے صاحب کا یہی فیصلہ ہے لیکن بعض ہمارے علماء کہتے ہیں زندہ ہیں ملتے ہیں واللہ عالم میرا رجحان بھی موت کی طرف ہے ان کی موت کی طرف یہ بحر محی جلد دچھے صفا 147 میں لکھا ہوا ہے ول جمہور اللہ انحو بحر مہی تفسیر ہے چلیے پس پایا ایک بندے کو ہمارے بندوں میں سے دی ہم نے اس کو خاص رحمت نبوت لکھ لو نبوت دی اپنی طرف سے اور سکھایا اس کو اپنی طرف سے ایک خاص علم یہ خاص علم کیا ہے علم تشریح تکوینی قال رہو موسا فرمایا اس کو منسا علیہ السلام نے کیا تیرے ساتھ میں رہ سکتا ہوں اوپر اس کہ سکھایا تو مجھ کو اس سے کہ سکھایا گیا تو علم روشت منا علم معذرت انہوں نے کہا بے شک تو ہرگز نہیں طاقت رکھے گا میرے ساتھ کی یا زابر منع؟ نہیں کر سکے گا اور کیسے ضبط کرے گا تو اوپر اس چیز کے کہ نہ احاطہ کرے گا ساتھ اس کے علم تیرا قال موس علیہ السلام نے فرمایا قریب پائے گا تو مجھ کو انشاء اللہ زبط، زبط کرنے والا نئی بے فرمانی کروں گا تیرے حکم کی قال شرط استفادہ تو کوئی استاد کسی طالب کے ساتھ شرط لگا لے کہ تم میرے پاس پڑھ لیکن سوال نہیں کرنا تو جائز ہے قال شرط استفادہ پھر اگر میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو نہ سوال کرنا مجھ سے کسی چیز کے متعلق یہاں تک ابتدا کروں میں واسطے تیرے من ہوں ذکر اس سے تذکرہ تس کی تسکرا کیس کی تذکرہ کی فان اس قول اقرار کے بعد دونوں چل پڑے اب واقعہ لکھو پہلا واقعہ چلتے گئے جی اب دریا عبور کرنا تھا تو کشتی آ گئی جی کشتی کے اندر بیٹھ گئے انہوں نے خضر علیہ السلام کو پہچان لیا کشتی والوں نے ہاں بغیر ناولین کرایہ بھی وہ کرایہ نہیں لیا کشتی والوں نے کرایہ نہیں لیا لیکن حضرت نے کرم فرمایا کو ہاتھ میں کولہڑا تھا یا کوئی تھا آلہ وہ مارا جو صحیح کشتی کا کیا تختہ نکال رکھ دیا کشتی کو کر دیا اب ایسا میں ایسا میں کہنے کہ عجیب آدمی آئے انہوں نے احسان کیا کشتی کا تختہ نکال دیا <laughs> چل پڑے دونوں یہاں تک جب سوار ہوئے کشتی کے اندر سارا کہا چیر پھاڑ دیا اس کو موسا نے آیا چیڑا پھڑا اس تو اس کہ غرض کرے اس کے بیٹھنے والوں آیا تو ایک چیز پر کالا کہنے لگا کیا نہ کہا تھا میں نے بے شک تو ہر گزمی طاقت رکھے گا میرے ساتھ ضابط کی پر میں لا تو آف نہ گرست کر مجھ کو بس اس کے صبح بھولا میں یہ پہلی دفع ہے بھول اور نہ ڈال تو تجھ کو میرے معاملے کے اندر تنگی بخاری میں آتا ہے کہ جب بیٹھے تھے نا کشتی میں تو ایک چڑیا آئی اس نے کشتی کے اوپر بیٹھ کے کوئی چونچ کے ساتھ پانی پیا سمندر سے دریا سے تو حضرت خزر نے کہا ہے موسا تیرا علم میرا علم ساری کائنات کا علم اللہ کے علم کے برابر ایسے. اللہ کے علم کے آگے ایسے ہے جیسے سمندر سے چڑیا نے کہا ایک چونچری بلکہ اس سے بھی کم ہے تو نبی عالم غائب ہو سکتے ہیں یہ بخاری ملکا ہوا ہے باقاعدہ فن تالا کا اب چل پڑے جی کشتی کا تو حضرت نے یہ حال کیا آپ کشتی سے اترے اور دریا کے کنارے کنارے چل پڑے آگے ایک بستی تھی بستی کے ساتھ قریب کون کھیل رہے تھے لڑکے کھیل رہے تھے اب دیکھا کہ ان لڑکوں میں جو خوب رو لڑکا تھا حسین لڑکا تھا اور چالاک لڑکا تھا حضرت نے کہا کیا اس کی گردن کو ایسے ڈال دیا اس کا سر آہ تن سے جدا کر کے پھینک دیا آگے چل پڑے گی <laughs> حضرت مارہ جا کر عجیب آتی بات ہے وہ وہاں تک تک پہلا کس کا کشتی کا بچے کا زیر مرو کے گردن جدا کر دی عجیب آدمی ہے دی. چل پڑے یہاں تک جب ملے ایک لڑکے کو یہ لڑکے کا نام لکھو جے سور پکا قتل کر دیا کالا تنقید موسا کر لڑکے کیا کہ قتل کیا تو ایک جان پاکیزہ کو پاکیزہ ہے ابھی بالغ بھی نہیں ہے غیر بالک ہے جان پاکیزہ بے گناہ بغیر کسی نفس کے اس نے کسی کو قتل ہی نہیں کیا الہ آیا ہے تو ایک تک پہلے تو چلو غرق کا اندیشہ تھا نا لیکن غرق ہوئے تھے نہیں یا تو بندہ قتل کر دیا کالا جواب حضرت کا کیا نہ کہا تھا میں نے تجھ کو کہ بے شک طاقت گا میرے ساتھ ضبط کی کالا موسیٰ کا معاہدہ معاہدہ اگر سوال کر میں تو اس سے کسی چیز کے متعلق اس سے باغ پسنا ساتھی بنانا تو مجھ کو تاکہ پہنچا تو میری طرف سے معذرت کو پن تالا کا تیسرا واقعہ تیسرا واقعہ واقع یہ ہے جی چلتے چلتے ایک بستی آ گئی آ بڑے سخی لوگ تھے انہوں نے کہا یار ہمیں کھانا تک کھلاؤ نہ تو بھاگو ملا بھاگو کوئی کھانا مانا نہیں آئے جواب دے دیا جی دی. لیکن وہاں بستی سے جب نکلنے لگے تو ایک دیوار گر رہی تھی گرنے کے قریب تھی تو حضرت علیہ السلام نے اپنی کرامت سے لکھتے ہیں کہ سے ہاتھ جو پھیرا ہو کیا ہو گئی سیدھی ہو گئی کرامت سمجھو موجلہ سمجھو ایسے میں تھا ورنہ پہ مٹی چھٹی نہیں ڈھونی پڑی وہاں حضرت موسل یار بڑا عجیب آدمی ہے انہیں نے احسان کیا تو ان کا تختہ نکالا اور جنہوں نے کھانا نہیں کھلایا بخیل ہیں ان کی دیوار کو تو کیا کر رہا ہے سیدھا کر رہا ہے بغیر معاوضے کے چلو کم کم معاوضہ تو لے لیتا تو خضر نے کہا جا پھر آپ بہنی وا بہن آپ تیرا کام نہیں ہمارے ساتھ رہنے کا دیکھو جی چل پڑے تیسرا واقعہ یہاں تک کہ جب آئے ایک بستی والوں کے پاس کہتے ہیں یہ بستیاں ان درست کی بستی تھی یا اہلا وغیرہ کی تو کھانا مانگا اس بستی والوں سے انہوں نے انکار کیا یہ کہ مہمانی دے ان کو پس پایا اس کے اندر دیوار وہ چہتی تھی کہ گر پڑے پس سیدھا کر دیا اس کو بطور خر کی عادت کے کالا کا موسا نے اگر چہتا تو لے لیتا اس کے اوپر معاوضہ کہنے لگے یہ وقت جئی کہ میرے تیرے درمیان ابھی بتلاتا ہوں تو اس کو حقیقت ان چیزوں کی نہ طاقت رکھی تو نے اس کو پر اس کی ضابط کی اب حقیقت سنو پتہ چل جائے گا کہ سارے کام کا تھے ٹھیک تھے یا غلط تھے اب سنو حقیقت شہید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 لقدمر ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ شہید اسلام ڈاٹ کام